بہت قوی تھے وہ سن کر یاد بھی رکھا, رکھا کرتے تھے پھر کیوں نہ یاد رکھے جب کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنے اور محبوب کا کلام تو ویسے ہی دل میں جو ہے وہ گھر کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب کی ادائیں بھی یاد رہتی ہیں تو کہ کس کس ادا کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان پرمایا ہے آپ بہتر سال کی عمر میں تقریباً ستا ہجری کے ذلحج کے مہینے میں یہ پود ہوئے ہیں صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو تقریباً اٹھارہویں نمبر پر آپ کا نام تھا یعنی اٹھارہویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے اب حدیث کی طرف آتے ہیں حدیث کے سے کیا ہم لوگ اخذ کر سکتے ہیں اور کیا اس سے مسائل نکل سکتے ہیں کیا استمبا ہو سکتا ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام آپ کا یہ فرمان ایسا فرمان ہے کہ آپ کا یہ فرمان اتنا جامع ہے اتنا جامع کلام ہے کہ اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کالا المسلم من منسالم المسلمون من ہی و یاد المسلم و حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اس قادر ہیں کہ ان کو یاد کر لیا جائے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے حضور علیہ سلاد وسلام نے جو الفاظ ادا فرمائے ہیں اگر اللہ کرے ہمیں حضور علیہ وسلام کے الفاظ یاد ہو جائیں اور ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بن جائے حضور علی سلاۃ وسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمسان ہی ودی اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو کوئی ان صفات سے موصوب ہوگا وہ کامل مسلمان ہوگا حالانکہ واقعہ میں ایسا نہیں اس کا جواب یہ ہے اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ باقی صفات جو اسلام کے رکن ہیں مثلا نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا روزے رکھنا اور دیگر معاملات جو ہے ان کا, ان کا ذکر و دوسرا ہے لیکن حضور علیہ اللہ سلام نے اس حدیث کی وجہ سے پوری ملت اسلامیوں کو محفوظ فرما دیا ہے اور حضور علیہ اس حدیث سے حضور علیہ السلاۃ والسلام کا آپ کی مراد یہ ہے کہ باقی صفات جو ہیں اسلام کے رکن ہیں ان کی رعایت کرنے کے بعد ان پر عمل کرنے کے بعد لوگوں کو اذیت نہ دی جائے تو وہ کامل مسلمان ہے یا وہ مسلمانوں سے افضل ہے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اس طرح کیوں نہیں کہا المسلم یادی اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلاۃ السلام آپ ان الفاظ سے اس حدیث کو بیان کر دیتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان سے تعبیر اس لیے کی گئی ہے کہ اس میں وہ شخص داخل ہو جائے جس سے جے کسی سے کوئی استحزا کرے یعنی مزاق کے طور پر اس سے زبان درازی کرے اور زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم کیا ہے کہ ہاتھ سے زبان کی اذیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لسان کو سب سے پہلے اہمیت دی ہے مل لسان ہی کہ زبان سے لوگوں کی زبان سے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں کیونکہ زبان کا جو تیر ہے جو اس کا زخم ہے وہ کبھی نہیں بھرنے والا اسی لیے حضرت علی المرتض کرم رم اللہ وجول کریم آپ فرماتے ہیں جراحت السان اللہ الام ولا جرا السان ان نیزوں کے زخم تو مٹ سکتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں مٹتے تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس شخص سے لوگ سلامتی میں نہ ہو وہ کامل مسلمان نہیں ہے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے محفوظ رکھے اور جب محفوظ نہ ہو اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہ ہو ایسے ہی یعنی زبان سے کسی کے خلاف بہودہ باتیں کرتے رہے اور کسی کے خلاف ہی غیبت کرتے رہیں اور کسی کے خلاف جناب ایسی ب... ایسی ب... ایسی باتیں کریں جس سے اس کو ضرر پہنچے جی تو وہ آدمی جو ہے اپنے اپنے آپ کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتا اور کیونکہ مطلق جنس کا اطلاق جو ہے کامل فرد پر ہوتا ہے حدود کام جیسے حدود کام کرنا تعزیرات جاری کرنا تعذیبات وغیرہ اذیت نہیں ہے یہ در حقیقت اصلاح کے لیے تاکہ آئندہ لوگ جو ہے اس, اس میں حفاظت سے رہیں اور اسی طرح مہاجر کا لفظ جو اس حدیث میں آیا ہے اس سے مراد کامل مہاجر ہے جو ممنوع اشیاء ترک کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ان سب کا ترک کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اور ان اشیاء کے ترک کر دینے سے کمال کی نبی کرنے کے لیے اصل سیاح کی نبی جو ہے محققین کی کلام میں معروف ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلات لجار سلا مسجد المسجد یہ <coughs> حدیث موجود ہے لیکن حدیث کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا بلکہ اس کو مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے س... مسجد کے سوا س... نہیں ہوتی صرف مسجد ہی میں ہوتی ہے اس سے مراد بھی کامل نماز ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوتی ویسے نماز تو ہو جاتی ہے نا اگر کوئی نماز گھر پر ادا کر لے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کو وہ کمال حاصل نہیں ہوگا وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوگا وہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا جو اس کو مسجد میں جماعت کے ساتھ اس کو مرتبہ ملنا ہے, اس مرتبے سے محفوظ رہ جائے گا اور اسی طرح اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ لاسل یا قرآب فاتح کتابی جی یعنی جس یعنی نماز میں سورت پاڑ فاتحہ پڑھے بغیر جو ہے اس کی نماز کامل نہیں ہے تو اسی طرح مہاجرین کو یہ خطاب اس لیے کیا گیا ہے وہ صرف نقل مکانی پر ہی توکل نہ کر بیٹھے بلکہ منحیات جو ہیں جو ممنوع چیزیں ہیں اور جن سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے بچے یا ہجرت منقطع ہو جانے کے بعد ان لوگوں سے خطاب ہے جنہوں نے ہجرت کو نہیں پایا لیکن تاکہ تا کہ وہ خوش ہو جائے یہی علامہ کرمانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے اور میں نے حدیث ضمن پڑ دی اللہ صلاۃ علی ملّم یاقرات حتیل کتاب لیکن انشاءاللہ اللہ کتاب سلاد میں اس کا ذکر ضرور ہوگا اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث پر میں اتنے دلائل آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا اتنی حدیث اس کے, اس کے ساتھ لاؤں گا اور اس حدیث کا جو ہے اصل جو ہے وہ بھی بیان کروں گا کہ یہ اس پر کہاں تک عمل ہو سکتا ہے اور کہاں پر نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اپنے موقع پر اس حدیث کو بیان کیا جائے گا تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کوئی بھی اجیت نہیں پہنچانی چاہیے یہ بات ضروری ہے نا کہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانا جو ہے وہ جو عذیت پہنچائے حالانکہ وہ مسلمان ہو تو اس کے مس... کامل وہ مسلمان نہیں کامل مسلمان تب ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں اور اس کے افعال اچھے ہوں اس کی گفتار اچھی ہو اس کا کلام اچھا ہو جب بولے تو جناب میٹھی بات بولے کسی سے ملے تو اچھے طریقے سے ملے اور یہ تمام علامتیں مسلمان کی علامتیں ہیں تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابرار کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہ کسی کو اذیت نہیں دیتے نہ ہی شرارت سے خوش ہوتے ہیں اور جس میں مرجیہ کا رد بھی ہے جب کہ ان کا مذہب ہے کہ معاشی سے اسلام ناقص نہیں ہوتا یعنی کہ کسی کا کسی کا استحزا اڑا لیا اور کسی کے خلاف جناب غیبت کر لی کسی کچھ کر لیا اسے کچھ فرق نہیں کرتا یہ اس حدیث سے مرجیہ کا جو ہے نا وہ رد ہو رہا ہے کہ ایسے کرنے والا جو ہے وہ اس کے اسلام میں نقص ہے وہ کامل الاسلام نہیں حضورہ ع سلاۃسلام کے فرمان کے مطابق کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ فیل تو ہاتھ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے ہاتھ کو کیوں خاص کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ غالب افعال جو ہیں وہ ہاتھ سے ہی ظاہر ہوتے ہیں اور پک ہاتھ پکڑنے کے لیے اور ہاتھ سے قطع کرتے تھے ہیں ملاتے ہیں اور منع کرتے ہیں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ کالا ابو عبداللہ جو حدیث میں یہ عبارت موجود ہے جو پہلے میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں یہ دو تالیکے ہیں پہلی تعلیق سے مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو سے شوبا نے سما، ان کا سما ثابت ہے اور شاید شوبا کو یہ روایت عبداللہ بن عمرو سے ہی پہنچی ہوگی پھر انہوں نے ملاقات کر کے ان سے سماعت کی ہے دوسری تعلیق سے مراد یہ ہے کہ عبد اللہ کی یہ روایت جو عبداللہ مبہم ہے وہ عبداللہ بن عمرو ہی ہے اور جو ابو معاویہ کی روایت میں ہے محدسین کے نزدیک یہ معلق حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند کی ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی ذکر نہ کیا کیے جائیں اور امام بخاری نے عموماً ان کی کتاب میں یہ تعلیقات جو ہیں وہ دیکھنے میں آپ سننے میں آئیں گی آپ لوگ سنیں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اکثر تعلیقات کو ذکر کیا ہے امام قطب الدین نے شرح میں ذکر کیا ہے کہ یہ بخاری کی تعلیق ہے کیونکہ امام بخاری نے ابو معاویہ اور اب ال... ابولا سے ملاقات نہیں کی اس حدیث کے بارے میں اس کے بہت سے فوائد ہیں آپ تھوڑا سا غور فرمائیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کی اس حدیث کے بہت سے فوائد ہیں اور یہ حدیث صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہی یہاں ذکر نہیں کی بلکہ آپ نے کتاب الرقاق میں بھی اس کو ذکر کیا ہے امام مسلم اور نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حجر کے معنی ہیں چھوڑنے کے ہیں اس لیے جو شخص اپنے اہل ایال اور وطن کو چھوڑ دیتا ہے اس سے جدا ہو جاتا ہے اس کو مہادر کہتے ہیں ہجرت شریح کے متعلق جو ہے وہ پہلے میں قرض کر چکا ہوں اور آپ لوگوں نے اس کے متعلق جو ہے تفصیل سے سماعت فرما لیا ہے کہ حجرت شریف کے کیا کام ہے لیکن اس حدیث میں مسلمان کی دو علامتیں بیان کی ہیں اور پہلی اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچنا اگرچہ اضا ہاتھ کے بغیر پہنچائی جا سکتی ہے مگر چونکہ افعال کا صدور زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ہی ہوتا ہے اور اسی لیے زیادہ آسان ہے کہ یہ بات بیان کی جائے اور اس کے علاوہ زبان سے جو اضاف انچائی جاتی ہے وہ زیادہ اشد اور تکلیف دہ ہوتی ہے جیسا کہ میں نے حضرت علی المرتض کر اللہ حض الکریم کا وہ قول جو ہے وہ بیان کیا ہے جراحت السنان لاہل تیام ولا ما جرح اللسان نیزوں کے زخم مٹ سکتے ہیں زبان کے زخم نہیں مٹتے یہ حضرت علی المرتض وزال کریم آپ کا یہ فرمان علی شان ہے تو حضور علاد والسلام کا یہ ارشاد جو ہے پوری ملت اسلامیہ کے لیے امن و چین کا پیغام ہے اور اس میں امن و چین کی ایک ضمانت ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو پھر کسی پولیس کی اور جناب والا کسی عدالت کی بھی ضرورت نہیں رہتی افسوس کے اگر ہم اپنے موجودہ حالات اور جناب والا یہ سب کچھ جو ہے اپنے ارد و گرد کے حالات کو اس پر نظر ڈالے تو ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان یا ہاں سے محفوظ نہیں ہے ہاں جی دوسرے مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں ہے اگر یہ کام ہو جائے کہ سارے مسلمان اس حدیث پر عمل کر لیں کہ اپنے دوسرے مسلمان ساتھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نہ زبان سے تکلیف دیں نہ ہاتھ سے تکلیف دیں یعنی اس کوئی ایسی بات نہ کریں تو پھر دنیا میں خیر ہی خیر ہو جائے امن ہی امن ہو جائے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں عدالتیں ختم ہو جائیں جناب پولیس کا نظام درم برم ہو ہو جائے اور کوئی مجرم ہی نہ ہو کیونکہ ہم نے پرمانے رسول کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا ہے اور اس, اس کے اندر جو ہے خود غرضی لالچ دھوکہ فریب خیانت ظلم حسد اور بغیرہ بغیرہ جتنی بڑی معاشرے میں برائیاں ہیں وہ سب جو ہے اگر یہ دو کام کر لے تو تمام برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جو اس حدیث میں اس حدیث پر عمل کرنے سے ختم ہو سکتی ہیں اگر جب ایک مسلمان اپنا یہ دستور بنا لے بحثیت مسلمان میرا فرض یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو میری کسی حرکت سے نقصان نہ پہنچے تو پھر معاشرہ جو ہے پورے کا پورا جو ہے امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا اور اس حدیث کی بحث کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مہاجر کی صحیح تعریف بتاتا ہے کہ صحیح معنوں میں مہاجر وہ ہے جو ان تمام باتوں سے باز آ جائے جن کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانت کی ہے خواہ اس میں کتنی کوشش کیوں نہ کشش کیوں نہ ہو غرضے کے پوری حدیث پر عمل کرنے سے ایک تو انسان کی اپنی روح کی صفائی ہو جاتی ہے اور دوسرا معاشرے میں امن و سکون جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی اور علماء نے اس حدیث کو ایک جامع کلام جو ہے نا جامع کلام میں شمار کیا ہے کہ حضور علیہ سلاد والسلام کا یہ مختصر سا فرمانہ جو ہے اتنا جامع ہے واقعی حضور علیہ سلاۃ والسلام کے یہ کلمات طیبہ مختصر ہونے کے باوجود نہایت ہی جامع اور معنی ہے فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے اس جملے میں تمام حقوق العبد جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور حقوق العبد جو ہیں اس سے باہر کوئی نہیں ہے خواہ ان کا تعلق جو ہے دوست احباب کے ساتھ ہو یا عزیز و سکھ کے ساتھ ہو سب کے سب حقوق پورا کرنے کی ہدایت جو ہے ان دو جملوں میں مختصر جملوں سے ملتی ہے جس کو اگر پھیلایا جائے تو سینکڑوں صفحات جو ہیں وہ بھرے جا سکتے ہیں اور اس پر بہت لمبی گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور یہ ارشاد مہاجر وہ ہے جو اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دے حقوق اللہ کی تمام صورتوں کو اپنے اندر لے لے لے لیے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اے اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حدیث جو ہے بڑی جامع ایک حدیث تھی وہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دی ہے اس کے بعد جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں حد ذنا سعید بنیاحیہ بن, بن سعید العمی القریشی قال ثنا ابی کالا ثنا ابو بردا بن عبد اللہ بن ابی بردا ان ابی بردا ان ابی موسا کالا کالو یا رسول اللہ عی الاسلام افضل کالا من سالم المسلم ودی وہی الفاظ حدیث میں یہاں آگے ہیں ہاں جی تو حضور علیہ آپ کا آپ کی یہ حدیث یعنی حدیث نمبر دس جو ہے اے اس, اس میں بھی یہ اسی قسم کے الفاظ موجود ہے اور یہ ملتے جلتے بالکل وہی الفاظ آپ کہہ لیجئے گا وہی الفاظ موجود ہیں اور اس حدیث کے پانچ راوی ہیں کتنے راوی ہیں پانچ راوی ہیں سب سے پہلے یا یحی... سعید بن یاہیا بن سعید بغدادی قریشی ہے اور سعید کی کنیت ابو عثمان اور یا یحی... کی کنیت ابو ایوب ہے یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیں یہ دونوں کی کنیت میں فرق ہے سعید بخاری اور مسلم اور ترمزی ابود نسائی کے یہ شیخ ہیں ان کے اساتذہ میں سے ہیں ان کے امام بخاری رحمت اللہ ہے امام مسلم امام ترمزی امام ابوداؤد امام نسائی رحمت اللہ ہے اور انہوں نے اپنے والد اور دوسرے لوگوں سے روایت کی ہے ان کی وفات دو سو انچاس ہزری میں ہوئی ہے اور دوسرے راوی جو ہیں ان کا نام ہے ابو ایوب ابو ایوب یاہیا سعید کے یہ والد ہیں جو پہلے جو ہے نا راوی ہیں ان کے یہ والد ہیں یہ بن سعید قطان نہیں ہے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک نام کے بہت سے راوی جو ہے نا وہ جمع ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ کون سا راوی کہاں کس کس طریقے سے آ ہے اور اکثر گرا کرتے ہوئے کچھ لوگ تو دھوکے کے طور پر ایک راوی کے حالات جو ہیں اس کے لیے مضر ہوں تو دوسرے کے جڑ دیتے ہیں میں نے اکثر کتابوں میں یہ جو کتابیں اختلافی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں اکثر میں نے یہ بات دیکھی ہے اور وہابیہ اور دیوبندیہ تو اکثر ایسے کرتے ہیں جب دیکھا یہ بات یہاں نہیں بن رہی اور اسی نام کا دوسرا راوی موجود ہے اس کی حالات زندگی تھوڑی بہتر ہے اور ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے اور یہاں سے نکال کر وہاں جو ہے اس کو بٹ کر دیا لیکن الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین علماء میں ایسے ایسے علماء موجود ہیں کہ ایک منٹ میں جناب والا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ راوی جس کو یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا جس کا ذکر موجود ہے اس کا ذکر نہیں کیا فوراً نکال لیتے ہیں اور اس کے لیے یہ آپ لوگوں کے لیے یہ اتنا کے لیے, سمجھنا ضروری ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں اس بات سے کہ کبھی آپ سنار کے پاس جائیں تو وہ ہر جو بھی سونا خریدے گا اس کو بٹی میں ڈال کر پگلانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دیکھے کتنا کھوٹا ہے کتنا کڑا ہے اور وہ اس کے پاس ایک پتھر سا ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑا سا رگڑ کر جو ہے اس سے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کڑا ہے یہ کھوٹا ہے پیتل ہے یہ تانبا ہے اس میں کتنی کھوٹ ہے پھر وہ پورا حساب نکال لیتا ہے جی اور علماء اور محدثین کی مثال بھی ایسی ہے جیسے چونٹی کی ہے چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا, ایسا جو ہے وہ ناک دیا ہے اگر سینکڑوں من ریت میں تھوڑی سی شکر ملا دی جائے تو اس, کو اس تھوڑی سی شکر کی خوشبو آ جاتی ہے اور وہ سینکڑوں من ریت میں سے وہ شکر جو ہے وہ نکال لیتی ہے اس طرح علماء اور محققین ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہ حدیث اصل کو نکال لیتے ہیں اور اس کا سب سے پہلے اصول یہ جو ہے میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اصول حدیث پر تھوڑا بہت درست دیا کروں لیکن ابھی تک یہ سیٹنگ نہیں ہو رہی انشاءاللہ اللہ بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ اس درس کے ساتھ ساتھ میں اصول حدیث پر جو ہے اصطلاحات حدیث پر درست ساتھ میں پندرہ بیس منٹ کا انشاءاللہ دیا کروں گا کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے محدثین جو ہیں ایک نام کے ہوتے ہیں بہت سے راوی ایک نام کے ہوتے ہیں جن سے دھوکہ دیا جاتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں علماء اور محققین کیا کرتے ہیں ان سب سے پہلے اس کے اساتذہ کو نکالتے ہیں اور ان سے روایت لینے والوں کو نکالتے ہیں اس کی حالات زندگی نکال لیتے ہیں جب یہ پوری فٹ ہو جائے تو پھر ہر کسی کی ہر جگہ نہیں فٹ ہو سکتی نا وہ علاقے مختلف ہوں گے اور ان کی طریقے پیدائش مختلف ہوں گی پھر ان کے شیوخ مختلف ہوں گے ان کے زمانے مختلف ہوں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں علمائے محققین دو منٹ میں نکال کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیتے ہیں اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ یاہیا بن سعید قطان نہیں ہیں اور نہ ہی یہ بن سعید وہ ہیں جن کا ذکر حدیث اعمال میں جو پہلے میں نے عرض کر دیا ہے وہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ انصاری مدنی اور تابی ہیں اور ان کی کنیت جو ہے ابو سعید ہے وہ ایک سو میں پہت ہوئے ہیں اور یہ قریشی ہیں اور کوپی ہے اور بغداد میں رہتے تھے البتہ وہ یا یحییٰ کے شیوخ میں سے ہے ذریعہ فرق آپ یاد رکھ لیں کہ یہ شاگرد ہیں اور وہ استاد ہیں نام کی مناسبت آپ دیکھ لیں ان کی وفات جو ہے ایک سو ہے اور دوسرے جو یحییٰ گزرے ہیں وہ ایک سو چھالی سی جری میں ان کا ان کا انتقال ہو گیا تھا لہذا میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے اس میں پر زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے تیسرے راوی جو ہیں ابھی بردا ہیں اور یہ عبداللہ بن ابھی بردا بن ابھی موساشری رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں انہوں نے اپنے باپ عبداللہ سے اور دادا بردا سے اور ان کے دادا ابو بردا سے اور وہ اپنے والد سے حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے ہاں جی اور ابو بردا کا نام عمر ہے یا حارث ہے وہ حضرت ابو موسا شہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں انہوں نے حضرت علی المرتضا کر اللہ وج الکریم اور سیدہ عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہیں اور ان کی جلالت توثیق علم و فضل پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے سب کے سب جو ہیں ان پر متفق ہیں وہ کوپ کے قاضی بھی رہے ہیں ایک سو اے اے چار یا تین ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے ابو موسا عبد بن قیس اشاری یمنی کباڑ میں سے ہیں بہت بڑے فاضل اور فقی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عدن اور یمن کے ساحل پر حاکم مقرر فرمایا تھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوپا اور بسرہ کا حاکم جو ہے مقرر فرمایا تھا وہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق گئے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سو ساٹھ کتنی تین سو ساٹھ تھری سکس ہاں جی تین سو ساٹھ حدیثیں جو ہیں وہ روایت کی ہیں کتنی حدیثیں تین سو ساٹھ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اور امام بخاری نے ان میں سے چون حدیث جو ہیں یعنی 54 فور جو ہیں ذکر کی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور وہ قرآن کریم اتنی خوش آوازی سے پڑھتے تھے اور انہیں اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ انہیں داؤد علیہ السلام کے لہن دی گئی ہے لہن داؤدی جو ہے اس سے حصہ ملا تھا اور مکہ میں پہت ہوئے ہیں کہا جاتا ہے پینتالیس یا چوالیس ہجری کو کوپا میں پہت ہوئے ہیں جی حضرت ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے امام ہیں انہیں کی نسل سے ہیں اور انہیں کی جد امجد وہ حضرت ابو موس شری رضی اللہ تعالیٰ ہو انہیں کی نسل سے ہیں تو حدیث کے الفاظ کیا تھے کہ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل عید الاسلام افضل قال من سالمن مسلمون ملسان ہی ودے حضور علیہ سلاۃ سے پوچھا گیا حضرت ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا حالانکہ سوال عجیب سا ہے آپ لوگ اگر توجہ فرمائیں گے نا یہ عجیب سا سوال ہے کہ عئی اسلام اسلام تو ایک ہے مذہب اسلام تو ایک ہے پھر یہ سوال کرنا ایل اسلام افضل ہے جی کا کون سا اسلام افضل ہے آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے آپ غور فرمائیں اس جملے پر کہ صحابی تو اسلام کا پو پوچھ رہے ہیں اور سوال یہ سوال اور ہے جواب اور ہے صحابی تو پوچھ رہے ہیں ایل اسلامی افضل تو حضور علیہ سلاط اس آدمی کی صفت بیان کی کر رہے ہیں کہ یہ آدمی افضل ہے جس کے, ہاتھ اور جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے محفوظ رہے یعنی سوال کے مطابق جواب نہیں ہے کیونکہ صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسلام کی خصرت سے سوال ارض کیا تھا آپ نے جواب میں اسلام کی خصلت والا شخص بیان فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے لیکن در حقیقت جواب میں معنی ہے کے اعتبار سے اضافہ ہے کیونکہ جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی افضلیت اس خسرت کے اعتبار سے ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کیا خرج کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے فرما دیجیے یہ قرآن کریم کی آیت کریم ہے ان سے فرما دیجیے جو بھی تم خرچ کرو والدین پر خرچ کرو حالانکہ لوگوں نے سوال جو ہے مال خرچ کرنے کے متعلق جو ہے وہ کیا تھا اور جواب میں مال خرچ کرنے کا مصرف بیان فرمایا ہے اور اسی طرح ممکن ہے سوال میں ان, ان کی مراد وہی ہو کہ کون سے مسلمان افضل ہیں چنانچہ بعد روایات میں اس کی تصریح موجود ہے جیسا کہ قطب احدیث میں یہ چیزیں ملتی ہیں یعنی ایمسلمین خیرون لہذا سوال و جواب میں مطابق اس طرح ہوتی ہے اسی طرح ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو اذیت نہ پہنچے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ لب ای متعدد امور پر داخل ہوتا ہے اور اسلام متعدد نہیں ہے بلکہ اسلام تو ایک ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف محضوب ہے یعنی ایو خصال الاسلام افضل یہاں یہ جو ہے نا مضاف جو ہے وہ محضوب ہے اور محضوب وہ معنی میں جو ہے استعمال کیا جائے گا تو اصل عبارت اس طرح بنے گی کہ للی سلام افضل اگر یہ سوال پوچھا جائے افضل اس میں تفضیل ہے اور اس کا استعمال علف لام اور من اور عذاب تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے یہاں من محفوظ ہے اصل عبارت اس طرح ہے افضل من سائر الخصال ہاں جی اور ایسے جو ہیں ایسے حدیثوں میں یہ الفاظ موجود ہیں اور اکثر ایسے موقعوں پر من کو محصوب جو ہے محضوب کی حضب کیا جاتا ہے جیسا کہ عربی قواعد جانے والے عربی گرامر سے واقف جو ہے عربی پڑھنے والے جو ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ افضل کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اے ثواب اس کا زیادہ ہے اور دوسری بات اس سے بہت سے مسائل اور بہت سے فائدے جو ہیں وہ نکلتے ہیں حضرت ابو موسا شہری یہ بات یاد رکھیں حضرت ابو موسا شہری رضی اللہ تعالی ان ہو جلیل القدر سے آبی ہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے آپ کو زبید آدن ساحل یمین کا حاکم جو ہے مقرر فرمایا تھا جیسا میں پہلے عرض بھی کر رہا ہوں اور آپ کبار علماء صحابہ میں سے تھے اور مفتی بھی تھے ابو موسیٰ نامی ایک نہیں چار سے آبی ہوئے ہیں تو اس لیے چار کا ہی ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اگر کوشش کر کے چند جملے جو ہیں یہ آپ لوگ لکھ لیا کریں تو مستقبل میں آپ لوگوں کے بہت کام آئیں گے اور اس سے بہت نفع ہوگا اور یہ چار جو ہے ابو موسا نامی کتنے سے ہوئے ہیں چار سے ہوئے ہیں ایک تو ابو موسا امساری ہیں اور دوسرے ابو موسا نافعی ہیں تیسرے ابو موسا حکمی ہیں اور چوتھے یہ ابو موسا شری رضی اللہ تعالی انہم ہیں ان سے کل کتنی پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ کل حدیثیں تین سو ساٹھ حدیث بیان جو ہیں انہوں نے حضور علی سلاط سلام سے تین سو ساٹھ حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں اور میں, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے چون حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں اب یہ دیکھ لیں کہ بخاری اور مسلم نے اب دونوں کتابوں کو لیتا ہوں نا بخاری اور مسلم کو بخاری اور مسلم نے ان کی پچاس مرویات جو ہیں پچاس روایات جو ہے ان پر متفق ہیں دونوں متفق ہیں پچاس پر یعنی پچاس ایسی حدیثیں ہیں جو بخاری شریف میں موجود ہیں اور مسلم شریف میں بھی موجود ہیں اور چار حدیثوں کو امام بخاری نے یعنی وہ پچاس اور چار ففٹی فور پوری ہوگی نا وہ صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اور چون حدیثیں کو کل ہو گئی اور اس کے علاوہ جو ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے پندرہ حدیثوں کو منفرد طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے یعنی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے چون حدیثیں روایت کی ہیں پچاس ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں متفقن حدیثیں ہیں اور چار ہیں صرف بخاری میں اور اسی طرح پچاس حدیث متفق علیہ ان سے جو ہے مسلم شریف میں ہیں اور پندرہ ایسی ہیں جن کو صرف امام مسلم نے بیان کیا ہے آپ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ تارک بن شہاب اور تابعین کی کثیر تعداد اور آپ کے بیٹے ابو بردا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ابو بکر اور ابراہیم اور موسا انہوں نے آپ سے حدیث روایت کی ہیں مکہ یا کوپا میں اس چیز میں اختلاف ہے کہ آپ کا انتقال مکہ میں ہوا ہے یا کوپا میں ہوا ہے اس حدیث کو جو میں نے ابھی بیان کی ہے ایل ایل افضل کالمن سلمسانی اس حدیث کو امام مسلم نسائی نے اور نسائی نے کتاب ایمان میں ذکر کیا ہے اور ترمدی نے اس کو کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے امام مسلم مسلم شریف میں اس مضمون کی جس دوسری روایات میں ای الاسلام اسلام کی بجائے ایو مینا افضل آیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں میں وہ مسلمان افضل ہے آباد میری بریک ہے ہاں جی اور مسلم اس یعنی اسی انہی سے روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے ای المسلمین افضل تو مطلب ایک ہی ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک مسلمانوں میں وہ مسلمان افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے اور تیسرا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں جس کی زبان یا ہاتھ سے مسلمانوں کو اضافہ پہنچے وہ مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کامل مسلمان یا افضل مسلمان وہی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو تو اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ گرامی قدر اگر اس حدیث پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے سے تمام برائیں جو ہیں وہ مٹ سکتی ہیں اور تمام برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور آگے اگر اگر اجازت دیں اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو تیسری حدیث جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تیسری حدیث جو ہے سماعت فرما گا جو حدیث نمبر گیارہ ہے اور کتاب ایمان میں آپ بخاری شریف کا حدیث نمبر گیارہ اس کی عبارت اس طرح امر و بن خالد قال سنا اللیس ان یزید ان ابل ان عبد الله ابن عمر ان رجول سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عی الاسلام خیر پہلے کیا تھا عی الاسلام افضل ہاں جی اب اس حدیث میں یہ لفظ آگے ہیں عی الاسلام خیر قالت متعم و تقرا السلام عرب و ملم طارف یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور جس کا ترجمہ یہ ہے حضرت عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض کیا کون سا اسلام افضل ہے آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ جی کھانا کھلانا سب سے افضل ہے اور جسے پہچانو یا نہ پہچانو سلام کہو ہاں جی حضور علی سلاد و سلام میرے آکا کے چھوٹے چھوٹے کلمات اتنے جامع ہیں کہ اگر ان کے معانی اور مطالب کو سمجھا جائے تو بہت پورا پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک دو کلمہ ہی کافی ہے اور اس کے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے اس کے روات کو دیکھتے ہیں اور اس حدیث کے پانچ راوی ہیں اور سب سے پہلا ابو الحسن امرو بن خالد بن فروخ ہرانی ہے اور اس وہ مصر میں رہتے تھے دو سو انتی ہجری میں فوت ہوئے ہیں لس بن سعد عبداللہ عبید اللہ بن عمرو وغیرہ سے روایت کی ہے امام ابو حاتم نے ان کو صدوق کہا ہے یعنی بہت سچا اور جب کہ اب احمد بن عبداللہ نے سکا کہا ہے صحا میں صرف بخاری نے ان سے روایت کی ہے دوسری کی دوسرے کسی نے ان سے روایت نہیں لی صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے روایت لی ہے دوسرے جو راوی ہیں وہ لیس بن سعد فہمی یہ بھی مصری ہے ان کے حالات اچھے مشہور ہیں ان کی جلالت پر جلیل القدر اماموں میں سے امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن بکیر کی گواہی جو ہے انہوں نے ان کے اچھے ہونے کی گواہی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لیس امام مالک سے زیادہ فقی ہے انہوں نے امام مالک رحمت اللہ سے بھی زیادہ ان کو فقہ جاننے والا کہا ہے حالانکہ یہ دونوں جو ہیں یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن بقیر رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ دونوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے استفادہ حاصل کیا ہے لیکن اپنے اپنے استاد کے مقابلے میں لیس بن سعد جو ہیں ان کو ترجیح دے رہے ہیں اور امام مالک کے بلند مقام کو بھی یہ لوگ جانتے تھے یہ احمد نے کہا ہے ان کی حدیث صحیح تر ہے جی ان کی حدیث صحیح تر ہے ایک سو پچہتر ہجری میں یہ پود ہوئے ہیں اور تیسرے راوی جو ہیں ابو ابورجا یزید بن ابی حبیب سوید مصری ہیں یہ جلیل القدر تابی ہیں ابو یونس نے کہا ہے مصریوں کے یہ مفتی تھے انہوں نے سب سے پہلے مصر میں علم کی تشہیر کی ہے حلال و حرام میں کلام کی وضاحت کی ہے اور ایک سو اٹھائیس ہجری میں یہ پود ہوئے ہیں اور ان کی ولادت جو ہے وہ ترپن ہجری میں ہے میں ہوئی ہے اور چوتھے جو ہیں وہ ابو الخیر یہ مصری ہیں انہوں نے حضرت عمر بن عاص حضرت سعید بن زید حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر صحابہ کرام سے روایت کی ہیں اور یہ نبے ہجری میں پہت ہوئے ہیں اور پانچویں رابی جلیل القدر صحابی جن کے جن شان پہلے میں بیان کر چکا ہوں اور جو جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما ہے یہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کے صحابی ان سے روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اب پہلی حدیث کو دیکھیں اور اس حدیث کو دیکھیں اس میں وہاں لفظ تھا افضل اور یہاں لفظ ہے خیر ایل اسلام خیر انی الاسلام خیرن افضل اور خیر دونوں جو ہیں اس میں تفضیل کے سیگے ہیں ان میں فرض یہ ہے کہ افضل کا معنی کثرت کثرت ثواب ہے اور یہ قلت کے مقابلے میں جو ہے واقعہ ہوتا ہے جہاں کثرت ہو وہاں قلت بھی ہو سکتی ہے اور قلت کے مقابلے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے خیر کا معنی نبا ہے اور شر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے لہذا پہلا پہلے جو ہے وہ مقدار ہے دوسری کفیت ہے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ پہلے باپ کا عنوان ہے ایلی اسلام ای افضل تو اس باپ کا عنوان ہے ایت آت آت من اسلام تو اس طرح کیوں نہیں کہا عئی الاسلام خیر جیسا کہ پہلے باب میں ہے عئی الاسلام افضل تو اس کا جواب یہ ہے دونوں بابوں کا مقام جو ہے وہ مختلف ہے کیونکہ پہلے باب میں افضلیت فائل کے اعتبار سے ہے اور اس باب با میں خیریت جو ہے وہ فیل کے اعتبار سے ہے ان دونوں بابوں میں یہ فرق ہے اور اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو دونوں حدیثوں میں واضح فرق جو ہے آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ ان دونوں حدیثوں میں کیا فرق ہے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جواب علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کے جواب سے بھی اچھا ہے کیونکہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے یہاں یہ جواب دینا کہ کھانا کھلانا بہتر اسلام ہے اس میں یہ سراہت ہے حضور علی سلاد نے تعام کو تعام کو اسلام فرمایا ہے اور پہلے بار میں یہ سراہت نہیں ہے مسلمانوں کو سلامتی اسلام پرما, مسلمانوں کی سلامتی کو اسلام فرمایا ہے لیکن اس سے عینی کا جواب اچھا اس لیے ہے کہ اس نے زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں مسلمان سلامتی میں رہیں اگر یہ کہا جائے سادی اس حدیث میں دو جو, جو جملے ہیں ایک تعام کھلانا اور دوسرا ہر جاننے والے کو سلام کہنا تو باب کا عنوان پہلے جملے کے مطابق ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے اور یوں آیا ہے ایک السلام من مینس مینس مین تو اس کا جواب یہ ہے سلام کسی حال میں بھی مختلف نہیں ہوتا کام کھلانے والے کے احوال جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اس کا کم از کم درجہ جو ہے استحباب کا ہے اور اعلیٰ درجہ وہ جو اعلیٰ درجہ جو ہے وہ فرض ہے اور استحباب جو ہے فرض کے درمیان کئی درجے ہیں اس لیے یہ عنوان کی زیادہ مناسب ہے اور اس کا دوسرا جو ہے دوسرا جو ہے اس سے بہت سے مسائل جو نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب ایمان میں ذکر کیا ہے جیسا میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث جو ہے کتاب ایمان سے ذکر کر دی ہے اور دوسرا بابس باب الاسلام لل میں بھی اس کو ذکر کیا ہے امام مسلم اور نسائی, نسائی نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے امام ابو داود نے کتاب الادب کو اس میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے کتاب الاقامہ میں ذکر کیا ہے اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اے اے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضور علی علیہسلام نے ان کے جواب میں دو باتوں کو اسلام کی بہترین خصلت اقرار دیا ایک کھانا کھلانا اور سلام کرنا اگر اس کا مطلب یہ نہیں صرف دو ہی بہترین خصلتیں ہیں تو بلکہ مقصود یہ ہے اور بہت سی چیزیں اسلام میں موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی بام میں بہت سی روایتیں جو ہیں اس موضوع پر موجود ہیں جو آئندہ انشاءاللہ آئندہ اللہ میں چند درسوں میں انشاء اللہ وہ تکمیل ہو پایا تکمیل کو پہنچ جائیں گی مکمل ہو جائیں گی آپ مکمل سماعت پر ماریں گے جیسے جیسے حضور علیہ سلاد والسلام کے فرمان آتے رہیں گے لیکن یہاں جو ہے یہ بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ اسلام کی بہترین خسرتوں میں سے یہ دو خسلتیں ہیں کھانا کھلانے کی اہمیت اور افادیت سے کون اقرار کر سکتا ہے خصوصا جناب غریب اور اور کمزور اور مفلس کو کھانا کھلانا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اللہ اللہ جل جلال جلالہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور قرآن کریم میں یتیموں کے مسکینوں کے غریبوں کے لیے خوراک مہیا کرنے کے مختلف اور جناب بہت سارے سارے انداز جو ہیں اور ان میں جو ہے ترغیب دی گئی ہے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام نے دوستی اور پرخلوص تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اور جن کثیر آداب میں ترغیب دی ہے ان میں سے بہترین یہ بھی ایک ترغیب جو ہے حضور علیہ سلاط والسلام نے دی ہے اور ان میں ایک اسلام بھی ہے اور اسلام کرنا کیوں حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا و تقرال سلام علا من عربت و ملم طارف حضور علیہ سلاد وسلام نے یہ بیان برما دیا اور اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد برماتا ہے وائی داحی تم بتاحی تین تو ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں جواب دو اسلام کا جواب دینے کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے فَإِذَا دخل بُيُوتًا بوتن منہ جی اور یہ پوری آیت جو ہے اٹھارہویں پارے میں سورج نور میں موجود ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور پہلا جو ہے وہ پانچویں پارے کے غالباً اٹھویں رقوع میں کے آخر کے قریب قریب یہ موجود ہے جی آپ وہاں سے ان دونوں آیتوں کو دیکھ سکتے ہیں اگرچہ دیگر قوموں کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے اسلحہ ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں اور اس کے مختلف طریقے ہیں بات چیت شروع کرنے کے اور لیکن سب سے اہم اور سب سے مضبوط اور سب سے جامع اور جو اس جیسے دوسرے کوئی کلمات جو ہے وہ نہیں ملتے وہ صرف اسلام میں ہی ہے اور اس کی جامعیت اور اس کے فوائد اور اس کا پس جو ہے آپ جو ہے وہ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے جہاں دوسرے روابط کو دوسری بنیادی چیزوں کو دوسری چیزوں کا ذکر کیا ہے وہاں آپس میں رابطہ بڑھانے کے لیے اور باہمی آپس میں اخوت بڑھانے کے لیے جس چیز کو رواج دیا ہے وہ ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کیوں کیوں کہ کی ایک دوسرے کو سلام کرو حضور علیہ اللہۃ وسلام نے فرمایا اور میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خواہ فلا فل فلی سلم علیہ تم میں سے جو کوئی جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو چاہے اس کو سلام کرے حضور علیہ السلام سلام کا یہ فرمان ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت دراصل یہ اس امر کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہی ہے اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں مسلمان یہی آپس میں تعاون اور محبت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی بائی ہوں اور جس طرح ایک بائی کو دوسرے بائی کے غم میں اور غم میں وہ اس کا شریک ہوتا ہے اور خوشی میں شریک ہوتا ہے اور خون کے رشتے کی وجہ سے ایک فطرتی امر ہے کہ وہ اس کے ہر دکھ درد میں وہ شریک ہوتا ہے اور اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف سے تکلیف راحت سے راحت محسوس ہونا اسلام کے تعلق سے لازمی بات ہے اور مسلمانوں میں خیر خائی خازاری اور مادی طور پر کوئی تعلق نہ ہو تو صرف اسلام کا مقدس رشتہ ہی انہیں ایک دوسرے کا دوست ایک دوسرے کا غمخصار اور ایک دوسرے کا بھائی ایک دوسرے کا ہمدرد ایک دوسرے کا مشیر بنانے کے لیے کافی ہے لہذا اس شان کے معاشرے والے ایک دوسرے کے قریب بالکل خاموش گزر جائیں تو یہ نہایت ہی غیر مناسب جو ہے وہ چیز ہے اس لیے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے سلام کرنے کی ہدایت فرمائی ہے گویا کہ اسلام اس رشتے کا ایک ایسا آئینہ دار ہے کہ ایک مسلمان کو ایک مسلم کو دوسرے مسلم سے حاصل ہوتا ہے پھر اسلام میں اس کی وسعت اور اس کی عمومیت کا یہ عالم ہے کہ حدیث پاس میں آتا ہے جو حدیث میں نے پہلے عرض کی ہے وہ تقریب علام عرب تلمب جس سے تم واقف ہو اسے بھی سلام کرو جس سے تمہاری واقفیت نہ ہو تو اسے بھی تم سلام کرو یہ میرے نبی علیہ سلام کا فرمان ہے یعنی سلام کرنے سے پہلے یہ ضروری نہیں کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو تمہارے عزیز و کارب میں سے ہو تمہارے گاؤں والا ہو تمہارے ملنے والا ہو تمہارے جاننے والا ہو یہ بات ضروری نہیں ہے بلکہ حضور علیہ سلاد و کا یہ فرمان اگر تم جانتے ہو تو بھی ٹھیک ہے اگر نہیں جانتے پھر بھی تم سلام کرو جی اور اس سے کیا ہوگا ایک مسلمان باہر باہر اس کو اسلام کرے ہر موقع اور ہر محل پر اس حقیقت سابطہ کی وہ یاد دلاتا رہے اور اسلام اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں یہ تعلق تمام تعلقات سے افضل اور اعلیٰ ہے پس اس پاس منظر کو سامنے رکھتے رکھ کر السلام علیکم کے جملے پر غور کیجیے اپنے انداز میں کتنا وسیم مہوم رکھتا ہے کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا ہر لب بولا ہوا جملہ جو ہے بے معنی نہیں ہے بہت وسیمانہ رکھتا ہے اور بہت جناب اعلیٰ جامع کلمات ہوتے ہیں اتنا وسیع یہ جملہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے جہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کرنے والا مخاطب کو یقین دلا رہا ہے کہ ہم تم اجنبی نہیں ہیں بلکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے میدان میں اپنے آپ کو تم مت تنہا مت سمجھنا تمہارا بھائی ہوں راحت میں رنج میں میں شریک ہوں تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے میرا تعاون لے لو اور میں تمہارا بھائی ہوں میرا میرا تعاون ہر وقت تمہارے لیے موجود ہے یہ السلام علیکم السلام علیکم کی یہ عام سادہ سے مانے ہیں اور مخاطب کو یہ ہدایت کی گئی ہے ہاں مخاطب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جواب میں باؤ کے اضافے کے ساتھ باؤ کے اضافے کے ساتھ وہی الفاظ دہرائے یعنی و علیکم السلام کہے گویا جواب دینے والا یہ کہہ رہا ہے تم جو میری سلامتی کے خواہش مند ہو میں بھی تمہاری سلامتی کا خواہش مند ہوں غور کیجئے گا کہ کتنی راحت اور محبت ان دونوں قلموں میں ہے دونوں جملوں میں ہے سوال و جواب میں کتنا پر امن اور کتنی راحت ہے وہ معاشرہ جو واقعہ تن ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی سلامتی اور خیر اور افلاح افلا کا دل سے خاش مند ہو اس کے لیے قرآن کریم نے بھی مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی بطور تشبیح نہیں بلکہ بطور امرے واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے لیکن افسوس کے اس, اس دور میں اس دور میں لوگوں نے اس لفظوں کو لفظ کو بدل دیا ہے اس لفظ کے معنی کو جو ہے سمجھے نہیں ہے اور دوسرے الفاظ کے کو جو ہے وہ اس پر ترجیح دینا شروع کر دی ہے اور اسی طرح سن لیجیے گا اس ترمزی شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا علیہ کا سلام یا رسول اللہ کس نے کہا حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا علیہ سلام یا رسول اللہ حضور علیہ السلط نے ارشاد فرمایا سلام ہاں؟ اور ظاہر ہے علی السلام میں لفظی تبدیلی کوئی نہیں صرف ترتیب الفاظ بدل گئے ہیں مگر حضور علیہ اللہۃ وسلام آپ نے یہ بھی گوارہ نہ کی فرمایا لہذا لا تقل کی وضاحت نہیں سے معلوم ہوا الفاظ تو کیا ترکیب بدلنا بھی جائز نہیں ہے ہم نے تو پور پورا کا پورا جو ہے جملے بدل دیے ہیں ہم نے طریقہ اسلام بدل دیا ہے اور اسی طرح ابو داؤ شریف کی حدیث میں ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسلام سے پہلے بوقت ملاقات یہ الفاظ کہا کرتے تھے انبکا انباہن اور تیری آنکھوں کو اللہ ٹھنڈا رکھے اور تیری صبح جو ہے نعمتوں کے ہجوم میں جو ہے وہ تلو ہو اور ظاہر کے اعتبار سے مفہوم اور معنی جو ہے اور یہ اس کا بہت اچھا ہے لیکن حضور علیہ السلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو اس طریقے پر بھی عمل کرنے کا اجازت نہیں فرمائی اور پھر دیکھ لیجئے گا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے لا اسلام نے حضور علی سلاد نے کتنی رعایت جو ہے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے اور بہت سے آداب بیان کیے ہیں اس کام کے لیے وہ ان آدابوں میں سے ایک ادب یہ ہے لا لاسلم علی الماشی سوار پیدل کو سلام کرے یہ نہیں کہ پیگل جو ہے وہ سوار کو سلام کرے جب آدمی گھوڑے پر یا سواری پر یا کسی تھی چیز پر سوار ہوتا ہے تو پیدل چلنے والے کے مقابلے میں اپنے اندر جو ہے وہ برتری جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اور اپنے اپنی شان کا اسے احساس ہوتا ہے اس صورت میں اگر پیدل چلنے والے کو یہ حکم دیا جاتا کہ سوار کو سلام کرو تو لازمان سوار کے غلط احساس اور برتری اور اس, کا, اس کے تکبر کو غذا ملتی اور اس لیے حادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کے غلط احساس اور برتری کا علاج یوں فرمایا کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے پیدل چلنے والوں پر نفسیاتی طور پر یہ اثر ڈالا کہ وہ خود کو صرف پیدل ہونے کی وجہ سے کم تر نہ سمجھے بلکہ اسلام میں بزرگی اور شرف جو ہے بڑائی جو ہے اس لیے نہیں اس پر نہیں ہے وہ تو تقوا اور تہارت پر ہے اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور دوسری بات کا حکم یہ فرمایا ہے والماشی علی و القلیم عال چلنے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں اور اس کے بہت سے آداب ہیں اگر چند منٹ آپ لوگوں کے پاس ہوں اور میں انشاءاللہ اللہ وہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جی ول ال القاعد و القلیلو ولقلیلو الی چلنے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گویا کہ اس لحاظ اس کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ چلنے والا کوئی جناب بڑا با شوکت آدمی ہو اور کوئی بڑا آدمی ہو اور جب وہ گزرے تو ہر وہ شخص اس کو سلام کرے جو عرف عام میں اس سے, اس سے کم اثیت رکھتا ہے بلکہ اس گزرنے والے پر یہ لازم ہے وہ سلام میں پہل کرے اور اس اس طرح کلیل کثیر کو سلام کرے اور اس میں بھی اسلام کی پہل کو طبقاتی جو ہے وہ تفاوت اور فرق مراتم سے مشروط نہیں کیا بلکہ ایسا طریقہ مقرر فرمایا ہے اسلام کی ایک پکیزہ رسم سے کسی حال میں بھی کمتری اور برتری کا جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا اور دوسرا میرے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے یو سلیم الصغیر و علقبیر کتنے پیارے فرمان ہیں میرے نبی علیہ السلام کے اور کیسے کیسے انداز میں حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہمیں تعلیم دی ہے اگر ہم حضور علیہ اللہ سلام آپ کے فرمان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے ہاں جی حضور علیہ اللہ والسلام کی تعلیمات ایسی تعلیم ہے اگر تھوڑے سا تھوڑے سے بھی عمل ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ہماری نجات ہو جائے گی اور حضور علیہ سلاۃ والسلام نے کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اٹھایا اڑایا بلکہ اسے تقویت دی ہے اس کو اس کا مقام دیا ہے کہ غربت کی وجہ سے کوئی نیچے نہیں اور بڑھائی اگر کسی کو ہے تو وہ صرف تقوا پر ہے انا اکرما کم اِنہ ات یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ اللہۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ابو شریف میں حدیث ہے انا اول بلّہ من بدا بلام لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اسلام سلام میں پہل کرے یہ بھی سبحان اللہ حضور علیہ سلاد و سلام میرے آقا علیہ اللہت و سلام آپ کا فرمان علی شان یہ ہے کہ اسلام میں پہل کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے یعنی کہ یہ مت سمجھو کہ فلاں آدمی مجھے سلام کرے تو تب جو ہے میری چدراہٹ جو ہے وہ قائم رہے گی نہیں, نہیں بلکہ جو پہل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہے اور اسی طرح حضور علی سلاسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو سلام کرے اس کی بہت سی حالتیں جو ہیں ہم لوگ کبھی اس پر غور نہیں کرتے کبھی فکر نہیں کیا کبھی سوچا نہیں ہے کبھی جناب اس حالت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی حضور علی سلاۃ وسلام کا فرمان حضور نے فرمایا فان حالت بینهما شجره او جدار او حجر ثم لاقيه فليسلم عليه ابو دعوشری میں حدیث موجود ہے پھر اگر اس باہم سلام کے بعد درمیان میں کوئی درخت آ جائے یا جا دیوار آ جائے پتھر آ جائے پھر اس کے بعد پھر سے ملاقات ہو تو پھر میرے اقار اسلام نے فرمایا فليسلم علیہ تم پھر پھر تم کو سلام کرنا چاہیے اور گویا کے ہر ملاقات کے آغاز میں تجدید اسلام ہونا چاہیے ہا وہ ملاقات چند لمحوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو ایک مسلمان کو باہر صورت دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی خیر خائی عفی تلبی نیک خواہشات کا اظہار کرنا ضرور کر دینا چاہیے اسلام جیسی پکیزہ دعا سے کبھی نہیں چونکنا چاہیے کبھی جناب اسے غبلت نہیں برتنی چاہیے افسوس کے ہمارے معاشرے میں یہ جی عمل تقریباً جو ہے وہ متروک ہو چکا ہے list. <laughs> صرف اس وقت تو اس وقت تو سلام کر لیتے ہیں جب سفر سے واپسی ہو یا پہلی بار ملاقات ہو ورنہ ہر لمحہ کے بعد دوسرے لمحے کی ملاقات میں اس کو نظر اندازی کر دیا جاتا ہے حالانکہ حضور علیہ سلاد و سلام کی ہدایت تو یہ ہے یا بننا من دخل تو الہ اہل کا فسلم یکون برقت علی کا ولا اہل بیت کا ترمتی شری میں یہ حدیث موجود ہے اے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے سلام کر یہ سلام تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے امام بحتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس سے ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادا دخل تم بےتناہ واحد خراج تم فاؤ دی فاؤ دی بلام جب گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر اور جب گھر سے چلنے لگو تو انہیں سلام ہی سے رخصت کرو تو گرامی قدر یہ اس پر بہت سے دلائل اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں اس کے بہت سے مسائل موجود ہیں لیکن چونکہ وقت بھی بہت میں نے آج آپ لوگوں کا لے لیا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں پر اسلام کا مقلب بنائے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری بدعمالیوں کو دور فرما دے ہمیں صحیح معنوں میں حضور علی صلی اللہ علیہ سلاۃ والسلام کا سچا سچا غلام بنا دے ہم ہماری ہماری زندگی جو ہے حضور علی صلی اللہ علیہ سلاۃ والسلام پر کے طریقے پر گزر جائے یہی ہماری ہمارا ہماری ایک آرزو ہے یہی تمنا ہے اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں کہ جیسے حضور علی علیہ تو سلام نے ایک مسلمان کی تعریف فرمائی ہے ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں اور یہ صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو جائیں ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے اور اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما اور جو بیمار ہیں اللہ تعالی نے صحت کو لئے فرمائے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کے صدقے سے یہ پیاری پیاری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے یہ نکلی ہیں حضور علی صلی اللہ علیہ سلاۃ وسلام نے بیان فرمائی ہیں ہمیں اس مدینہ پاک کی پھر سے زیارت نصیب پرماد و ماڈی المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائک حاضر ہے جناب ہم گو نام مو سرسونا پارا برن ہم گولا مو سرسونا پارا برن سالار پار تیرا سونا ارم سونا السلام علیکم ورحمۃ اللہ و رحمت اللہ میری آواز آ رہی ہے سب کو بھی بہت بہت شکریہ جی آ, آ, حضور آپ کی بارگاہ میں ایک سو, چار, چار ایک سوال ہیں ابھی ایک پہلا تو سوال یہ ہے کہ اج کل تو الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے اور ابھی اب دیکھیں میرے پاس کمپیوٹر میں بھی میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے پی ڈی ایف میں ابھی اس کے لیے کیا ہمیں وضو کی ضرورت ہوتی ہے تلاوت کرنے کے لیے کہ ابھی کمپیوٹر سے اس سے ہم پڑھتے ہیں کیا پلیز ہماری رہنمائی فروا دیجیے گا اور دوسرا ابھی ہے کہ تو اس میں بھی ہم ناطے پاک اور قرآن قرآن کی تلاوت اور ان کے سارے وہ ہم اس میں بھی ریکارڈ کیے ہوئے محفوظ ہیں کبھی کبھی گاڑی میں سنتے ہیں گھر میں سنتے ہیں تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی کیا ہمیں وضو کی ضرورت ہے کہ بغیر وضو کے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ الیکٹرانک کی فارمیٹ میں ہے جب تک کھلتا نہیں ہے تب تک کچھ ہوتا نہ, کچھ نظر آتا نہیں ہے اور تیسرا سوال کل بھی ایک یہ بات ہو رہی تھی کہ قبرستان میں عورت کو جانا منع ہے تو کیونکہ وہ ہمارے حسن رضا بھائی فرما رہے تھے کہ اگر وہ کیونکہ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے تو اس لیے اس, اس کو اجازت نہیں ہے قبرستان میں جانے کے لیے اگر جو کوئی عورت اپنے جذبات کو کنٹرول کرے تو اس کو کیا قبرستان میں جانے کی اجازت ہے اور چوتھا سوال آج کل پلیٹینم کا میٹل بھی کیا عورتیں پہنتی ہے زیور کے شکل میں تو کیا اس کی بھی اجازت ہے عورت کو پہننا اور کیا اس پر زکات بھی ہوگی بس اتنے چار سوال تھے آپ کے لیے وائک فری ہے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے ناشاءاللہ. سب سے پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کمپیوٹر میں قرآن کریم آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کو چلانے کے لیے کیا وضو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو میرے بھائی قرآن کریم زبانی پڑھنے کے لیے یا قرآن کریم آگے کھلا ہوا ہے دو دور سے دیکھ کر پڑھنے کے لیے یا کمپیوٹر میں اس کو کھول کر پڑھنے کے لیے ووزو کی ضرورت نہیں ہے وزو کو ضرورت قرآن کو چھونے کے لیے ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یا لا یا کی شرط ہے لا یا مسو ان وہاں چھونے کے لئے یہ حکم ہے اور یہی حکم جو ہے ٹیپ ریکارڈنگ کے لیے بھی یہی ہے اور یہ ٹی وی پر کوئی اگر لگا ہوا ہے دیکھ کر پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے اور کمپیوٹر کا بھی یہی حکم ہے یہ تو آپ کا وہ سوال جو ہے وہ ہو گیا دوسرا سوال جو عورتوں کے متعلق تھا تو میں تو یہ میرا تو جو ہے نا میرے مختلف طریقے نہیں بلکہ ایک ہی طریقہ ہے میں اللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ آپ کے سلسلہ میں بیت ہوں ہیں جی اور ہم لوگ دوگلی پالیسی اختیار نہیں کرتے بلکہ, بلکہ ایک ہی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اسلام نے منع فرمائی ہے وہ منع ہے اس کے لیے این آ ہم لوگ قائل نہیں ہے چوتھا جو, جو سوال آپ کا تھا عورت کے مسئلے میں چونکہ اسلام نے منع فرمایا ہم لوگ منع اس کو منع جانتے ہیں اس کے لیے है है ہمارے پاس کوئی دوسری جو ہے نا طریقے نہیں ہے جی تو میں اس زمانے کی عورتوں سے اس زمانے کی عورتیں جو تھی وہ زیادہ جو ہے نا وہ دلیر تھی آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام میں بڑے بڑی عورتوں نے کارنامے کیے ہیں اور جنگیں لڑی ہیں اس زمانے میں کون سی عورت ہے جو ایسے کارنامے سر انجام دے سکے جیسے اس زمانے کی عورتیں جو ہیں جنگیں لڑتی تھی قتل قتل تک کر لیتی تھی اگر ککا سامنے کاپر آ گیا تو مقابلہ بھی کر لی لیا زخمیوں کی پٹیاں بھی کر لیتی تھی اگر اس زمانے میں ایک چیز منا تھی تو بدرجہ اولا اس زمانے میں بھی منع ہے چوتھا جو ہے وہ معلوم نہیں آپ نے یہ سوال کیا ہے پیتل کا زیور ہے یا کیا کچھ ایسا زیور کے بارے میں آپ کا سوال تھا یا میری وہ یعنی نکلی زیور ورک کیا رہے ہیں یا کیا مجھے سمجھ نہیں لیکن اپنے طور پر مسئلہ جو ہے نا وہ واضح کرتا ہوں کہ سونا اور چاندی جو ہے یہ عورت کے لیے حلال ہے سونا اور چاندی عورت کے لیے حلال ہے اور مرد کے لیے صرف چاندی وہ بھی ایک وہ بھی ایک خاص جو ہے حد تک مرد کے لیے حلال ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوہا پیتل تانبا یا اس سے بنے ہوئے جتنے زیورات ہیں وہ ان کی اجازت نہیں ہے ہاں مجھے نہیں معلوم ہے چونکہ میں مجھے نہیں معلوم اس بات کا ہاں جی تو ان کے علاوہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے اگر کہیں جی یہ عورت کے لیے اگر سونا چاندی جائز ہے تو اس سے ملتے جلتے دوسرے دیورات بھی جائز ہوں گے نہیں دو کی اجازت ہے اور اس کے علاوہ تیسرے کسی کی نہ تانبے کی نہ لوہے کی نہ پیتل کی نہ اسٹیل کی نہ کسی اور دانت کی اجازت نہیں ہے اور مرد کے لیے بھی چاندی جو ہے تقریباً ساڑھے چار ماشا کے قریب ہے اس میں بھی یہ شرط ہے کہ نگ اگر لگا ہوا ہو تو دو نہ لگے ہوں ایک ناگ لگا ہوا ایک نگ لگا ہوا وہ انگوٹھی جائز ہے اگر دو لگائیں گے وہ بھی وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے جی جزاک اللہ خیر چونکہ میں تھک گیا ہوں بولا میں پونے دو گھنٹے کے قریب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو میری تو عمر کا بھی تقاضا یہ ہے ورنہ میں تھوڑے سے نا اگر سوالوں سوال و جواب کا سلسلہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے نا تو میں تھوڑا درخت جو ہے نا وہ کم کر لیتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ مکمل بخاری شریف کا درست دوں یہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ مکمل بخاری شریف کا درست دوں ورنہ یہ پورا نہیں ہو سکے گا کم از کم میں تو دس سال میں بھی پھر نہیں پورا کر سکتا اگر چونکہ جوں جوں آگے جائیں گے تو حدیثوں کی شرح جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی جائے گی تو پھر تھوڑا مشکل کام ہو جائے گا اور تھوڑا مجھے اختصار بھی, بھی کرنا ہے اور تھوڑا وقت بھی زیادہ لینا ہے اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں تک جو ہے محققین کی باتیں بھی پہنچانی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے السلام علیکم